السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہستے مسکراتے چمکتے دمکتے اچھلتے کودتے پیارے پیارے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور نبی کی کہانی جو اللہ تعالی نے ہمیں سنائی ہے قرآن میں ان کا نام تھا حضرت ذوالکل علیہ السلام اس کہانی کو آپ کے لیے قرآن میں سے لکھا ہے اوکاشا خان نے قرآن کریم میں حضرت ذوالقفل علیہ السلام کا ذکر تین صورتوں میں آیا ہے دو صورتوں میں تو ان کا صرف نام ہے اور تیسری میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسماعیل یسا اور ذوالقفل کا بھی ذکر کر دیجئے یہ سب بہترین لوگ ہیں قرآن کریم میں ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ آنا اور تعریف کے کلمات ان کے متعلق ہونا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پیغمبر تھے اور یہی مشہور ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک نیک سال عدل و انصاف اور عقل مند شخص تھے مگر چونکہ قرآن میں تینوں بار ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ ہی آیا ہے تو اس لیے ہم یہی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ وہ نبی نہیں تھے اور حضرت ذوالکفل اپنی قوم کے معاملات نمٹانے ان کے درمیان عدل انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری اپنے ذمے اٹھائی رکھی تھی اس وجہ سے آپ کا نام ذوالقفل یعنی کہ کفالت کرنے والا پڑ گیا قرآن میں حضرت ذوالقفل کو ایک صابر اور نیک انسان کے طور پہ بتایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو خاص قسم کے مشکل حالات پیش آئے اور آپ اس میں ثابت قدم رہے اس سے زیادہ قرآن میں ہمیں کچھ معلوم نہیں البتہ ایک مشہور مفسر نے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے جب اسرائیل کے نبی حضرت علیسا بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن انہوں نے فرمایا کاش میں کسی ایسے آدمی کو اپنی زندگی میں خلیفہ بنا جاتا جس کا حقدار ہوتا پھر آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کون ہے جو میری تین باتوں پر عمل پیرا ہو اور میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں جو دن بھر روزہ رکھے رات کو شب بیدار رہتا ہو غصہ نہ کرتا ہو یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا جو عام سا آدمی نظر آتا تھا اس نے کہا میں اسی خدمت کے لئے حاضر ہوں حضرت علیساں نے اپنے تینوں شرطیں دوبارہ بیان کی اور پوچھا کیا پابندی کے ساتھ کرو گے اس نے جواب دیا بے شک دوسرے دن پھر سے حضرت علیساں سے پوچھا وہی شخص پھر کھڑا ہوا اور خود کو اس شرطوں کے لیے پیش کیا تب حضرت علیساں نے اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا حضرت علیساں کے خلیفہ کا یہ دستور تھا کہ وہ دن رات میں صرف دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ کیا کرتا یعنی نیند لیا کرتا راوی کہتے ہیں ایک دن ابلیس بوڑھے ضعیف کمزور شخص کی شکل میں آپ کے پاس آیا جب آپ دوپہر میں آرام فرما رہے تھے شیطان نے دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے پوچھا کون ہے شیطان نے کہا ایک کمزور مظلوم بوڑھا آپ نے دروازہ کھول دیا اور اس سے پوچھا بوڑے نے اپنے اوپر اپنی قوم کے ظلم کی داستان سنانی شروع کی اور اتنی طویل کے آرام کا وقت ختم ہو گیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جب میں شام کو مجلس سے بیٹھوں گا تو تمہارا حق دلوا دوں گا شیطان چلا گیا لیکن شام کو مجلس میں نہ آیا پھر صبح بھی مجلس میں نہ آیا جب آپ دوپہر میں آرام کے لیے لیٹے تو دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے پوچھا کون ہے کہاں میں وہی ضعیف بوڑا ہوں آپ نے دروازہ کھولا اور پوچھا تو کل کیوں نہ آیا اس بوڑے یعنی شیطان نے جواب دیا میرے قبیلے کے لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا اس لیے انہوں نے میرا حق دینے کا وعدہ کیا مگر جب آپ نے مجلس برخاست کی تو اپنی بات سے منکر ہو گئے آپ نے کہا اچھا شام کو آ جانا اس طرح دوسرے دن بھی آرام نہ کر سکے پھر شام تو مجلس میں انتظار کرتے رہے مگر وہ نہ آیا آپ پر نیند کا غلبہ بڑھ رہا تھا دو دن جو گئے تھے سوئے نہیں تھے تیسرے دن دوپہر کے وقت آپ نے اپنے گھر والوں کو تاکید کی کہ قیلولے کے وقت دروازہ ہرگز ہرگز نہ کھولیں خلیفہ بھی لیٹے ہی تھے کہ ابلیس بوڑھے شکل میں پھر آ موجود ہوا اور دروازے پر دستک دی اندر سے جواب ملا آج خلیفہ کا حکم ہے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا ان کے گھر والوں نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ بند ہونے کے باوجود وہ شخص اندر موجود ہے اور خلیفہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا ہے خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا دروازہ نہ کھولنا پر جب باہر کے دروازے پر نظر پڑی جو بند تھا تو حقیقت سامنے آئی ابلیس کو مخاطب کر کے کہا تم ابلیس ہو ابلیس نے کہا ہاں تم نے مجھے بھر طرح سے تھکا دیا میری کوشش تھی کسی طرح تمہیں غضب ناک کروں غصہ دلاؤں مگر کامیاب نہیں ہو سکا چنانچہ اس واقعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ذوالکفل کے نام سے مشہور کر دیا اس لیے کہ انہوں نے جن شرائط کے حضرت یسا سے تکفل کیا تھا وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے پورا کر دکھایا اچھے ساتھیو ہم لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء کو تسلیم کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک پاک باز معصوم بندے تھے جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے یا جن کا ذکر نہیں کیا ہے احادیث اور روایت سے ثابت ہے ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور یہی اسی طرح سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ